بسم الرحمن ورحمۃ الحمد اللہ وحمۃ اللہ محمد, و آل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صفیہ میں ہمارے سلسلہ در کتاب دعوت شریف میں سائز نمبر پانچ سو چھتر ابلک دو ہیں پانچ سو شروع سے ابھی تک کے درست کی تعداد ہے اور دو سو اوراد کی ابراضِ فتح میں ہم لوگ جو ہے اسما الحوسہ میں سے یار رحیم کے اوصاف کے بارے میں اسما الحوسہ میں, میں سے جو اِس میں بابرکت یارحیموں کے جو ہے فیوز و برکات میں کل لوگوں کو سبق اس میں یار کے, یا کے فیوز و برکات بیان کیا تھے اور آج جو ہے یارحیم کے فیوز برکات میں سے چند ایک جو جوتاویزات کی کتابوں میں جو مجھے دستیاب تھا وہ ذکر کے ورنہ علم منحصر نے اللہ تعالیٰ کے اسم الحستیٰ کی فیوز و برکات جو ہے لات دعات بے نہایت ہیں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں لیکن جو علماء نے جو ہے جو مختلف کتابوں میں لکھا ہے ان کا ایک مختصر خاک جو ہے نمچن جو ہے اب صاحب افسا چند فجدات و, و برکات تاریخ میں دس نقطہ کے کو ملا ہے وہ آپ لوگوں تک شیئر کریں گے ان تو اس میں الرحیم یعنی یا رحیم ہوں اس کے معنی کیا اے ہمیشہ واب بدوام بے نہات مہربان اے ہمیشہ رحمت مطلقہ کا مالک یعنی ایک تو کیا بہت زیادہ رحمتوں والا اور ساتھ ہی بہت زیادہ رحمت ہمیشہ بہت زیادہ رحمت ہونے والے توام اور کثرت کے ساتھ جو ہے بے نہایت رحمتوں والے ذات یا رحیم ہو یعنی اور یہ بھی آپ لوگوں کو پہلے بتایا ہے رحیم جو ہے مومنوں کے ساتھ خاص دنیا میں بھی آخرت میں بھی دنیا میں ان کو معنوی فوجات سے نوازتے ہیں ہدایت سے نوازتے ہیں ان کو اللہ سے قرب قربلیت کے عالم مدارش پر اس کی برکت سے پہنچاتے ہیں اور آخر میں جنت کے عظیم نعمتوں کے مالک بن جاتے ہیں اور جو ہے قیمت میں اللہ کی رحمت ان کے شامل حال ہو جاتی ہے میدان حشر میں انبیاء اولیا شہداء کے ان کے شفاف کے علی نبی کے شفاط محمد عالم شفاط کو نصیب ہو جاتی ہیں اسی اسم الرحیم کی برکت سے اس پر پہتاہ ایمان اور اس اسم رحیم کی صفت سے کم و انسان متصف ہونے کی وجہ سے تو ان تو لحاظ جو ہے یا رحیم کے فیض برکات میں نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے آسما میں یہ اسم جمالی ہے جس طرح الرحمٰن جمالی تھا یہ بھی جمالی خرشیت کا خصیت رکھتے ہیں اور اس کا عدد یعنی ابجد کبیر کے لحاظ سے اس کی عدد دو سو اٹھاون ہے 258 دو سو اٹھاون ہاں جی دو سو اٹھاون ہے اس کی جو ہے تعداد جو ہے کوئی شادی اس اس مبارک کے تعداد کے مطابق پڑھنا چاہیں کہ جن کا خاص اثر ہوتی ہے وہ دو سو اٹھاون امجد کبیر کے لحاظ سے دوسرے خوش جمالی یعنی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی کچھ آسماں جو جمالی صفات کہیں کچھ جو ہے جلالی صفات کہیں کچھ کمالی صفات کہیں قلمانے اللہ کے صفات کو تینوں سے متأثم سم کے ان کے بارے میں تفصیلات بندہ کی پہلے سابقہ درسوں میں علوم کو پہنچا چکا اور فیوز و برکات نمبر دو جو ہے شاہ عبدالحق محدودی رحمتہ اس اسم کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جو کوئی اسے سو بار بعد نماز فجر پڑھے سو بار بعد نماز فجر ہیں سو کے نماز کے بعد پڑھے تو خلقت یعنی معلومات جو ہے اس پر مہربان اور مشفق ہوگی جو شاخ فرماتے ہیں صبح کی نماز کے بعد جو ہے اس مبارک قسم کو سو بھر پڑھیں تو خلقت یعنی معلومات اس پر مہربان اور مشفق ہوگی جیسے بہت سے لوگ جو ہے دفتروں میں اداروں میں نوکری کرتے ہیں تو وہ اگر صبح کی بات اسی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے ادارے کے جو افسران ہیں وہ ہم پر مہربان ہو ہمیں زندگی میں ہمارے مددگار ہو ہاں آن تو ان اشنیتوں کے لیے بھی جو ہے آپ اسم کو اشنیت سے بھی پڑھیں گے سو مرتبہ سماز کے, کے بعد پڑھتے رہیں تو وہ افسران جو آ کے اوپر مہربان ہوگا شفیق ہوگا اور آپ کی زندگی میں آپ کو جو ہے مددگار ہوگا تو اس میں ایک تو یہ تو دوسری خدشیت یہ ہوا ہے کہ اس قسم کی خدشیت میں یہ کیا جو کہ اس سے جو ہے اس مقدس کو یا رحیم کو سو بار بعد نماز فجر پڑ سو نماز کے بعد تو خلقہ جنا اللہ کے معلومات اس پر مہربان اور مشق ہوئے تو دوسرے انسان بھی ہو گئے ملاقات بھی اس پر مشق ہو سکتے ہیں جو موجودات بھی اس پر مشق ہو سکتے ہیں نمبر تین اگر ہر نماز کے بعد الرحمٰن الرحیم و پڑھا جائے یعنی الرحمن و الرحیم و پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے غفلت نسیان اور کساوت قلبی دور کر دیتا یہ پہلے رحمان کے بارے میں ورنمایا تھا یعنی یا رحمان و یا رحیم ہا. ہر نماز کے بعد جو یا رحمان و یا رحیم پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے غفلت نسیان اور کساوت قلبی انسان کا دل سخت ہونے سے نا کسی پر رحم نہیں آتا انسان دراندہ صفت ہو جاتا ہے تو یہ صفات جو بہت ہی بری صفات ہے یعنی جب آپ لوگوں پر رحم نہیں کریں گے دوسرے یہاں پر رحم نہیں کریں گے تو اس بات بہتی والی صفت سے آپ کو نجات مل جائے گا تو فرمائے اگر ہر نماز کے بعد الرحمن الرحیم یعنی یا رحمان و یا رحیم پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے غفلت نشان یعنی خدا کی یاد میں جو غفلتیں ہیں وہ نیک کام بھول جاتے ہیں عبادت بندگی میں بول چوک زیادہ ہوتی ہے نمازوں میں بول چوک زیادہ ہو جاتی ہے وہ اور کثاوتِ قلبی دل سخت ہونے سے ہونے کی جو بری صفات یہ سب ہیں دور کر دیتا ہے غفلت نشان بولچو اور قصاب قلبی ہاں دور کر دیتا ہے یہ تیسری خوشیت ہے چوتھی خصیت جو اگر الرحیم پڑھتے پڑھتے انسان سو جایا کرے ہاں جی الرحیم پڑھتے پڑھتے یعنی یا رحیم یا رحیم یا الرحیم الرحیم پڑھتے پڑھتے سو جایا کرے اور دعا کرے کہ انہیں فلاں کام کے خیر و شر کے پہلو سے آگاہی فرما تو انشاءاللہ شاء مقصد پورا ہوگا تو یہ لحاظ سے استخارہ کے کام بھی دیتا ہے یعنی جو جو یار رحیم یا رحیم یا رحیم وہ پڑھتے اور اسی لحاظ سے کہ اللہ مجھے فلاں کام کے خیر و شر سے آگاہ کریں ہاں مثلاً یہ کوئی لڑکا ہے کسی شادی کے حوالے سے بھائی فلاں جو ہے لڑکی سے میرے شادی ہو یہ میرے لیے بہتر ہوگا نہیں ہوگا اس کے بارے میں جاننا چاہیں یا کوئی جو ہے ممنہ خاتون جو ہے کسی مرد سے شادی کرنا چاہتی ہیں لیکن یہ پتہ نہیں چاہیے میرے لیے بہتر ہوگا نہیں ہوگا ان سے میرے زندگی میرے لیے باعث خیر و برکت ہوگی نہیں ہوگی تو اس کو جاننا چاہیں تو یہ گویا کہ آپ جو ہے یارحیم پڑھتے پڑھتے سو جائیں اور اسی نیت سے پڑھتے پڑھتے سو جائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے عالم رویہ میں اس حقیقت کی رہنمائی کرے تو یہاں فرماتا ہے تو ان مقصد پورا ہوگا تو یہ چار خصوصیتیں جو ہے شرح اوراد فتھح صفح نمبر چورانوے پہ لکھا جو طالب ان سو سنت السنت والجماعت کے علماء میں سے انہوں نے ہمارے اوراد فتحیہ کا شرح لکھا ہے وہ شرح کی صفر نمبر چورانوے پہ ہاں جی جو یہ چار خصوصیتیں ایک سے لے کر چار تک وہاں انہوں نے ذکر کیا ہے تو یہ چوتھی خصوصیت جو ہے الرّیم پڑھتے پڑھتے انسان سو جایا کرے اور دعا کرے کہ الہی فلاں کام کے خیر و شر کے پہلو سے آگاہ فرما یہ دعا کرتے ہوئے سو جائیں اسم کو پڑھتے پڑھتے یہ دعا کرتے جائیں تو انشاءاللہ اللہ اللہ مقصد پورا ہوگا ہاں جی تو ان جو ہے اللہ مقصد پورا ہوگا یعنی اللہ چاہیں تو آپ کا مقصد جو ہے پورا کرے تو انشاءاللہ شاء مقصد پورا ہوگا یعنی آپ کو خواب میں دکھا دیں گے کہ یہ کام آپ کے لیے بہتر ہے یا یعنی نہیں اس کے بعد جو ہے اس کی برکات خوش برکات نمبر پے پانچ جو ہے ای کتاب اکثر دعوات عربی ہے جیسے بندہ تجمہ کیا اس کے سوائے نمبر تین سو تین سے جو ہے بندہ نے نقل کیا یہاں تجمہ کر کے فرماتے ہیں یہ <سلام> سب مبارک نہایت جلیل القدر آسماء الحسنہ میں سے ہے آئی اس کتاب سابق کتاب ایک سو دعوت فرماتے ہیں یہ اس مبارک یعنی یارحیم ہوں نہایت جلیل القدر انتہائی قدر منزلت والے اسما الحسن میں سے ہیں جو اسے کثرت سے پڑھے گا وہ مستجاب الدعوات ہوگا اللہ خنگر ہاں جی جو آدمی اسم کو کثرت سے پڑھتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کریں گے اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا تو جب آ یار ہی میں یارہ ہی کہ اللہ مشورہ فرما اللہ مشورہ فرما اللہ مشورحم فرما یہ اللہ ہمیشہ میرے شامل حال اللہ ترب نحض میرے شامل حال رکھے اللہ ترب نحض میرے, میرے شامل حال کر دے آپ اسر جب سے پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے تو کیوں اب مجھ سے دعوت نہیں ہوگا ضرور ہوگا یہ جو خصوصیت بھی لکھا یقیناً سو فیصد حق ہے سچ ہے کیونکہ قرآن پاک میں اسم کے جو ہے یہ سلم کثرت سے ذکر علوم بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سلم اصمّ الرحیم ایک مرتبہ اس کے علاوہ الگ سے 14 مقامات پر یہ رسم مبارک آیا ہے تو یوں سمجھو تو 128 مرتبہ قرآن پاک میں یہ سم مبارک آیا ہے تو اس لحاظ سے جس کے کثرت سے قرآن پاک میں آنا ہی اس اسم کی عظمت پہ دلالت کرتا ہے اس کی اہمیت پہ دلالت کرتا ہے ہاں جی اور تو لہذا جو ہے یہ خرصیت بھی بہت ہی عظیم ہے کہ یس مبارک نہات جل القدر اس کے صفحہ نمبر تین سو کتاب یکسل دعوت کے صفحہ نمبر تین سو تین پہ لکھا ہے یس مبارک نہات جل القدر اصم الوسن سے جو اسے کثرت سے پڑھے گا اس کے تعداد نہیں بتایا کثرت سے نمازوں کے بعد آپ کو جیسے توفیق ہوتا ہے سو دفعہ تین سو دفعہ ہزار کئی ہزار ہاں چار پانچ دفعہ جو بھی آپ کو توفیق ہوتے پڑھتے رہیں تو وہ شخص مستجاب الدعوات ہوگا اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ قبول کریں گے جب بھی پھر اللہ سے کوئی چیز منگیں گے کوئی دعا, دعا کریں گے اللہ قبول فرمائے گا نمبر چھ فرماتے ہیں اور شدید حوادثات زمانے کے مقام پر جب جواب بہت بڑی پریشانیوں میں مبتلا ہو زمانہ بہت خراب ہو ہر طرح سے پریشانی آفت یا آفت مشکلات کی مشکلات ہو تو وہیں سے ان کے کثرت سے پڑھنا اور شدید حوادثات زمانے کے موقعوں پر امان ہے یہ اللہ اللہ کی طرف سے جو بندہ کثرت ان کو بڑھتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان حوالے زمانہ سے ان فتنوں سے ان بلاؤں سے آپ کو بچائے رکھے گا یعنی انتہائی ناگوار حالات و حوادثات میں جو شاید اس مبارک کو کثرت سے ہو زبان رکھے اور اللہ کے حضور پناہ مانگیں تو اللہ انہیں امن دیں گے اور محفوظ رکھیں گے ہر قسم کے حوالے و خطرات سے تو یہ بھی جو ہے بہت ہی عظیم جو ہے فیض و فیضاد میں سے کیا خد... ہاں جی انتہائی جیسے بہت بڑے طوفان آ رہا ہے سیلاب آ رہا ہے یا کوئی بلا آ چکا وابا آ گیا جس طرح اس سال کے جو کرونا وائرس وغیرہ آ گیا اور طرح طرح کی بیماریاں بار بار آتے رہتے ہیں ہاں جی ان سے بچنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے تو اللہ کا کثرت سے نمازوں کے بعض اس پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہیں اللہ سے پناہ مانتے رہیں اس ان کے وسیلے سے تو اللہ آپ کو امن دیں گے اور محفوظ رکھیں گے اور ان کے حوالے اور خطرات اور فیض نمبر فجات نمبر سات جو ہے جو شاد اس اسم کے عدد عدد کو ہیں جو نیچے مربع کی صورت میں لکھا ہے اس کے عدد کو تقسیم کر کے یہاں پر بھی چار خانوں میں لکھا ہے جی دائیں طرف سے چار خانے بائیں طرف سے اوپر سے نیچے بھی چار خانے فرماتے ہیں جو شاع اس اسم کے عدد کو نیچے جو نیچے مربع کی صورت میں لکھا ہے میں یہ مربع میں آپ لوگوں کو نقل کروں گا کسی کا کاغذ پر لکھ کر اسے بچے کے بچ اس بچے کو لکھ کر اس بچے کو جو زیادہ روتا رہتا ہے اور ڈرتا ہے تو اس کے گلے میں ڈالیں یا ساتھ رکھیں تو وہ بچہ امن میں رہے گا یعنی نہیں رو گے اور ڈر بھی ختم ہو جائے گا یہ بھی ایک آسان جو ہے نسخہ ہے ہاں اکثر بچے جو ہے ڈرتا بھی رہتا ہے روتے بھی رہتے ہیں ماں باپ بہت پریشان ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ نسخہ بھی اس کا جو مربع ہے نقشے وہ میں اپلوں کو سینڈ کروں گا اس میں جو ہے چار خانے دائیں سے بائیں ہیں چار خانے اوپر سے نیچے ہیں اس میں اسم کا جو عادت ہے جو آپ لوگوں کو بتایا تھا اس سے پہلے جو دو سو اٹھاون جو اس کی تیادت ہے بدت کبیر کے لحاظ سے وہ ان میں تقسیم ہو کے اس میں کھانے کو بورا بنایا ہے تو یہ جو ہے اس کے ساتواں خورشات ہو گیا آٹھواں خورشات جو شکست اس ناش کو جو ابھی جو چار خانوں کی صورت میں اوپر نیچے دائیں بائیں ہیں اس نقش کو جو شخص جو ہے اس نقش کو اس اس عصم کو دو سو مرتبہ اس نقش کے گرد اس وال لکھیں جب قمل شرف میں ہو کمال شرح سے شرف مرتن چودہ تاریخ سے پہلے مراد ہے چودہ تاریخ سے پہلے اس وال لکھیں ہاں تو پھر اپنے پاس رکھیں ہر مہینے کی چودہ تاریخ سے پہلے جوڑوں تاریخ کو قمل شرح میں بولتے ہیں اصطلاح ہے ان میں افجیت کی اصطلاح میں تاغات کے اصطلاح میں یا یعنی نجوم کے اصلاح میں تو اس وقت آپ لکھیں جب چاند پورا ہو رہا ہے اس وقت کٹ چاند جو ہے وہ کم ہو رہا ہے اس وقت چاند بڑھ رہا ہو اس وقت کو جو ہے خسن تیرہ چودہ پندرہ کی تاریخ یہ مکمل طور پر قمر جو ہے شرف میں ہوتا ہے لہٰذا جوش و اس نقش کو ہاں اس اسم کو اس نقش کو بھی اس اسم کو دو سو اٹھاون مرتبہ اس نقش کے گرد اس وقت لکھیں جب قمر شرف میں ہو پھر آپ اپنے پاس رکھیں تو اللہ تعالی ہر آفات سے محفوظ رکھے گا ایک تو یہ ہر آفات سے محفوظ رہے گا اور ہر کام اس کے لیے آسان ہوگا ہر کام اس کے لیے آسان ہوگا اور سخت سے دل بھی اس پر نرم ہوگا تین خوشیتیں اس کے اندر بینمایا ہاں جی وہ ہر آفات سے محفوظ ہوگا جو شاید اس ناس کو بناس کے اوپر یہ سم جو دو سٹھاون مرتبہ لکھ اپنے پاس تعویذ بنا کے رکھیں تو دوسرا جو ہے ہر کام اس کے لیے آسان ہوگا تیسرا جو ہے سخت سے سخت دل بھی اس پر نرم ہوگا ہاں جی جو بھی اس کے مخالف ہیں تو اس کو بہت زیادہ ستا رہا تنگ کر رہا ہو جتنے رہا ہو دفتر میں کوئی بڑا ہے اس کو تنگ کرتا ہے وہ سخت مزاج ہے تو وہ اس پر مہربان ہونے کے لیے بھی یہ نسخہ بہت عام ہے اور نوان خورش جو ہے اور بے شک جو ہے الرحمٰن الرحیم ان اذکار میں سے ہیں جو خوف زدہ لوگوں کو امن و سکون دیتی ہے الرحمن الرحمِن یہ دونوں مقرد اسم اور اس کی برکت سے مستر و بےکش و بے یار لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں جو ان آزما کے ذریعے اللہ کو پخارے گی یا اللہ و یا رحمان کر کے جو بغارے گا تو اس کی برکت سے مستر و بے چارہ و بے یار و مددگار بےکس لوگوں کی دعائیں قبول ہوگی جو اس دعا کو کثرتیں پڑھیں اور اسم کو وسیلہ کرا دے گا اللہ کے درگاہ میں کوئی دعا ہے دسواں خوشی جو شکد جمعہ کے دن آخری سات میں یعنی غرب کے قریب عصر کے بعد یعنی عصر یعنی غرب کے درمیان میں ان دونوں آسمان کو انگوٹھی پر نقش کر کے ان دونوں آسما یا اللہ عرحمان کو یا رحمان یا رحیم کو ہاں جی نقش کر کے اسے پہنے رکھیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے تمام حرکات و سخنات میں یعنی تمام کامنوں میں کاموں میں اس پر مہربان ہوگا اور اس کا ہر مشکل حل ہر پریشانی دور اور ہر مقام پر جو ہے کامیابی و کامرانی اس کا قدم چمے گا یہ توضیع میرے بندہ کی طرف سے اشاقی اور یہ جو ہے توضیحات یہ توجہ نمبر پانچ سے لے کر جو ہے دستک یہ سب کتاب ایک سیر دعوات میں کی صفحہ نمبر تین سو پر ہے یہ جو ہے ہاں جی اس کتاب کی خاص خصوصیت جی یہ ہے اس میں جتنے بھی دستاویزات ہیں دعائیں ہیں خواص سے طالب زیادہ تر حسن آسمان حسنہ کے خواص اس میں امام رضا علیہ السلام سے زیادہ تر نقل ہوا ہے ہاں جی اور نہایت ہی مثت خصوصیات ہے یہ یہ کتاب جو ہے تو میت ہے جو ہے اس میں الرحیم کی جو دس خصوصیات تھیں وہ بھی بندہ آپ لوگوں تک پہنچایا امید ہے ان کو غور سے سن کر جو ہے ان سے استوادہ کریں اپنی مشکلات اپنی جوارشانیں مقدس آسمان رندہ کے ذریعے سے حل کریں باقی اس کا نقش بھی بندہ لوگوں کو سین کر رہا